بس اللہحم اللہ وصرہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خان مکتبہ حضرت مجھے تمام خان کو اور باقی سلام عرض کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس باب الجہاد درس نمبر پانچ ہے پیج نمبر ایک سو اکیاون پیراگراف تین ہمارے پاس جو ہے نے ہورما تھا امام آجاد اکبر کے امام کے لیے شرائط ہیں ان میں سے جو سب سے اعلیٰ شرائط ذکر ہو ہیں اس کے بعد جو ہے دس نمبر چار میں ان کو بتایا تھا وہ علم جو امام اگر وہ اس پہلے جو بہت سے بلند شرائط ہیں وہ اگر نہ پائے جائے تو کم اس کم یہ شرائط ہو ہاں جس کی ان میں آخر میں اس پہ شرائط میں سے اہم جاتے ہے مجازن فی اخذ آتی جس کے جو یہ جو مرشد ہیں جو جہاد اکبر کے لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں اس کو اجازت ہو لوگوں سے بیان لینے کا اپنے مریط بنا کے ان کی تربیت کرانے کا کو اجازت ہو اور بیان لینے کے وہ تلقین ذکری لوگوں کو مختلف ذکر دینے کا تم یہ تجویز پڑھو یہ تجویز پڑھو اس کی روح ہروس کے بات کیفیت کے مطابق وہ شاد طالبین ہے اور طالب علموں کو روحانجی سیر کی طالب کو رہنمائی کرنے کے لیے اس کو اجازت ہو کہاں سے من مرشدین کاملین ایک کامل مشکل طرف سے یعنی پہلے والے وہ درجہ ہے جو مکمل مشاہد ہے جس کے اوپر والے جو پوری شرائط ہے اس پوری شرائط کا حامل ایک مرشد کے ذریعے سے اس کو اجازت ملا ہوا اس کو اس کے مشت سے اجازت ہونے کے ساتھ ساتھ حق آ جائے اسی طرح عجیب الازم ہے یا کون مسلسل الا رسول اللہ وہ مرشد کامل جو ہے اس کو وہ, سلسل... وہ مسلسل رسول اللہ تک یعنی رسول اللہ تک پہنچنے والا اس کا سلسلہ رکھتا ہو صلی اللہ عمتہ بلا انفصان بدون کے سے انقطاق ہے یعنی جو مرشد آپ کو مرشد کا ملا آپ کو اجازت دے رہے ہیں جسے مرشد کو جس مش... استاد کو آگے لوگوں کو تجویز دینے کا اجازت دے رہے ہیں آخر بیعت کی اجازت دے رہے ہیں اس کے لیے دو واضح شرط کا ایک تو مرشد کامل طرف اجازت ہو اور ساتھ ہی اس مرشد کامل کا سلسلہ بد کے سے انقطاق انفسان انقطاق ہے کٹے بغیر رسول اللہ تک پہنچتا ہونا امہٰ علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچتا ہو ہمارا جو ہے با... ہمارے بابیر گروپ پر یہی یہ ہمارے واضح اعتراض تھا اب بولے تو آپ میں مرشید کا آپ... آپ خود مرشید کا حامل ہے مرشد کا کے دو شرائط ہے وہ آپ میں نہیں ہیں مرشید کا کے لیے تو مشتدی شریعت ہونے کی شرط ہے جو امین نظر آنے والی شرط ہے وہ آپ میں نہیں ہے دوسرا اہم شرط مرشد کا حامل کے لیے ہاں لوگوں سے بیال دینے کا اس کو اجازت ہو ایک مرشد کامل کی طرف سے اور اس مرشید کامل کا بھی رسول اللہ تعالیٰ بدال سلسلہ رکھتا ہو تو جو ہے نہ وہ مرشد کامل اور نہ کسی مرشید کامل سے جس کا سلسلہ رکھتا ہو اس طرح سے کوئی اجازت ثبوت ہے اس وجہ سے جو ہم ایسے لوگوں کا بیعت نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کی جو ہے سستو دعوے پہ ہم کسی کے کی مرید بنتے چلیں گے تو نرباش مسئلہ تباہ ہو جائے گا ولاؤں کا نا بار فرماتے ہیں اگر یہ جو دوسرے درجے کا جو مرشد ہے ہاں یوں سمجھو پیر ہے سرپرست ہے ان کی روحانی تربیت کرنے والی شخصیت جس کو ایک مرشد کامل نے اجازت دے دیا ہو اور مرشد کامل کا سلسلہ رکھتا ہو بدون انسان کے تو یہ شکل اگر ہو یہ امام امی ادھر امی سے ان پڑھ تو یہ مراد نہیں ہے امی یہاں تعاون جو ہے امتی کے معنی میں ہو سکتا ہے کیونکہ ان پڑھ ہوگا تو پھر اوپر کہا وہ عالماً ہاں جی تمام جو ہے بھی آداب بھی طریقہ تو بقوانین عروین جو عالم ہو بولیں تو پھر ادھر آخر جو ہے امی کہیں یہ تو نہیں ہوگا سب کچھ نہ کچھ معلومات ممکن ہے وہ مشاہد کے درجے پر نہ بھی ہو مرشد کے ہاں جی مشحد کے درجے پر لے شریعت کے اللہ الحرام ان تمام احکامات کا علم ہونا تو ہر صورت میں ضروری ہے لیا اس کو امی نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کرنے مقابل سے یہ سمجھ میں آ ہے کہ وہ امین امتی ہو ولم یقن قریشین اور وہ قریشین نہ بھی ہو اور ہاشمین یا ہاشمی خاندان سے نہ ہو رسول اللہ کے جد اعلیٰ کا نام ہے حضرت عبدالمطلب کا جو ہے باپ کا نام ہے اور والوی یا نیا زالی کے اولاد سے نہ بھی ہو تو لا لابا صبحی وہ کوئی حرض نہیں ہے لیکن اس کو ایک ایسے مرشد سے اجازت ہونا ضروری ہے کہ اس مرشد کا سلسلہ رکھتا ہو اور وہ مجاہدن جو ہے اور وہ مرشد کامل ہو اور اس کا سلسلہ بھی رکھتا ہو یہ شرط جو اس کو اجازت دے رہے فرماتے ہیں پھر کوئی حر نلیان نسبت تو کیونکہ اس شخص کا نزبت جو جس کو مرشت کامل نہ لوگی سرپرستی کے لیے اجازت دی ہے ترقات کے کاموں میں اس کے نزبت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کے رسول اللہ سے باطن نسبت ہے چونکہ اس نے رسول اللہ کے راستے پر چلا اس کے دین کے رمضات حاصل ہوا اسے عمل کیا تو رسول اللہ سے جو ہے اس کے رسول سے بات نسبت ہے یعنی ظاہری رشتے داری نہ بھی ہے تو ان رسول اللہ کے اطاعت کیا تو آپ کے اعتعد گزاروں میں سے وہ ولاد و منت و دل قلیط رسول کے جو ہیں اولاد میں سے ہیں اس کے ولاط ہے منت و اللہ کے دل کے نسخے تھے اب آپ کو بتائیے تو رسول اللہ کے دل کے نسخے دل کا تو کوئی نسخہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں دل کے نسخے سے مراتی ہے کہ آپ رسول اللہ کے مکمل اطاعت گزار ہوتے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ جو ہے اللہ اللہ کے رسول کے راستے پر مکمل چڑھنے والے ہی ہوتے ہیں اس نے کہا یہ آپ کے دل کے نسخے کے اولاد ہیں ول حقیقیتی اور حقیقی اولاد ہیں رسولویت نے کہ رسول اللہ کے صلف سے پیدا ہوا تاکہ وہ پھر و عالوی ہو آشمی ہو یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے حقیقی اور نلا اولاد میں سے اور پیاب فرمایہ مقصد صلی اللہ وسلم رسلی اللہ علیہ و صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو آپ نے کہا تو الطین عالی ہر پرہیزگار میرا آل ہے اشارت الحادت تقی اس تقی سے مرادی یہ تقی ہے یعنی یہ بات ہستی حسین جو تغوہ بیمانی تعام جو ہے اس کے اندر ہے یعنی جو ولایت کے مقامات پر پہنچا ہوا ہے ولی اللہ کے درجے پر فائز ہے اور لوگوں کی رہنمائی کے قابل ہیں اس کے مشید کا عامل لوگوں کی رہنمائی کا لوگوں سے بیان لینے کا لوگوں کی جو ہے تلخین ذکر اچھا طالب کی اجازت دیا ہوا ہے اور مشید خود بھی سلسلہ رکھتے ہیں تو یقینی بات ہے اور یہ اس کو اجازت مفت میں تو نہیں دیتے یہ جب اس مرشید کی سرپرستی میں اس کی تربیت ہو جاتی ہے وہ اس چیز کے اہل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی سرپرستی کریں لوگوں کے رہنمائی کریں تصے نفس کے مراحل میں تو اس کو اجازت دے دیتے ہیں ہاں جی آگے لوگوں کی مزید رہنمائی کے لیے تو فرماتے ہیں تو رسول اللہ فرمایا کلو آل سے ملاقات نہیں میرا حال تاکہ میرا آل سے مراد یہاں آل بیمانی اولاد سلبی مراد نہیں کیونکہ آل کا حقیقی معنی تھا اولاد سلوی یہاں یہ معنی نہیں بلکہ یہاں آل بیمانی تابع کے معنی میں یہ تاکہ میرا آل نے ہر پہ میرا جو ہے تعبین میں سے تعوع کو بھی آل کہتے ہیں جناجی رسول اللہ نے سلمان فارسی کہا سلمان من الوید کا سلمان جو ہے ہمارا اہل میں سے ہے کہا ہاں جی تو اسی طرح جو ہے یہاں پر رسول اللہ نے رسول اللہ سے اس روحانی ربط رکھنے والی رسول اللہ کی تعلیمات پر ظاہر باطن دونوں شریعت طریقہ حرقات سب پر عمل کرنے اس بندے کو آپ نے اپنے آل سے تعبیر کیا تو یہاں عال بے معنی حقیقی نہیں آل بیمانی مجازی ہے یعنی تابے کے معنی میں حقیقی معنی میں تابے کے معنی میں تو آپ فرمانے رسول اللہ کے یہ قول اشارہ ہے اس طرح جو ایک منشردِ کامل کی سرپرستی میں اس کی مکمل تربیت ہو چکی ہے اور وہ خود بھی ہاں لوگوں کی سرپرستی کرنے کے قابل روانی پر ہو چکے ہیں اس کو جو رسول اللہ نے میرا آل کا کہا آگے فرماتے ہیں شاست و کما ان شرائط وجوب الجہاد اصغر پہلے بھی کہا جس طرح جو ہے وہ جہاد اصغر ان دشمن سے جاننے کے لیے جو جہاد ہے اس کے لیے کوئی شرائط ہے وہ کیا ہیں علاسلام و مسلمان ہونا کما جس طرح ان بے شک شرائط الوجوب الجہاد اصغر جہاد اصغر واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہ کیا ہیں الاسلام و مسلمان ہونا مسلمانوں پر جہاد واجب ہے اللہ کی طرف سے ولبلو بالغ ہو نے بچوں پر واجب نہیں بالغ لوگوں پر ہے ولاق علاقے لوگوں پر ہے پاگال لوگوں پر نہیں ہے و الحری آزاد ہے آزاد کے بعد آزاد لوگوں پر جات واجب ہو غلاموں پر نہیں ہے و ذکرہ یعنی مرد مردوں پر ہے اولاؤتوں پر زکاۃ حج و جہاد جہاد واجب نہیں تو یہ جو ہے ظاہری جہاد کے لیے دشمن سے کے لیے شرائط ہے کہ وہ مسلمان ہو ولبلو بالغ ہو, ہو عقل ہو عقل ہو آزاد تو حریت آزاد تو و ذکرہ مرد ہو اس کے علاوہ واللا یا کونہ نہ ہو یہ مرض ہی من بہت زیادہ بڑا بہت زیادہ بڑا نہ ہو والا مقدن و نہ اپاہش ایسے شخص جو زمین پہ پڑا ہو بیچارہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا کما نہیں سکتا ہے ایسے شخص ہوتے ہیں زمین گیر شخص اپاہش تجمہ کے پائے جاتے ہیں والا آمہ اور نہیں ہی وہ ناوینا ہو والا اشل اور نہ آزا فالش کا شکار شخص ہو اعلیٰ مریض اور نہ یہ سب مریض ہو جو یا جزان ہو جو ہاں جی جہاز سے عزیز ہو اعلیٰ مریض یا جزان ہو اور نہ کوئی مر بیمار ہو جو جہاز سے عاجیز ہو جہاز نہ کر سکتا ہو شدید بیماری کے شکار ہے تو یہ ظاہری جہاز دشمن سے لڑنے کے لیے یہ یہ جہاز ہونے کے لیے یہ تمام شرائط ہے تو شاہ زبان جس طرح ظاہری جہاز واجف ہونے کے لئے یہ تاریخ شرائط ہیں پس پکاز اسی طرح شرائط بھی جہاد اکبر جہاد اکبر یعنی شیطان النب سے مارک سے جہاد کرنے کے لیے مجاہدہ کرنے کے لیے بھی شرائط ہیں اور اسی طرح شرائط و جہاد اکبر کے واجب ہونے کے لیے بھی شرط تھے وہ کیا پہلا ارادہ تو اس بندے کے واجو جہاد اکبر کرنے کا شیطان و نفس سے جنگ کرنے کا پکا ارادہ مضبوط غیر مزلزل ارادہ دوسرا وہ بلوگ اس سے نہیں پہنچا اس میں عمر علاشرین سب بیس سال ہو چکا بیس سال سے کم عمر کے بچوں کو ہاں جی جہاد اخبار میں داخل کرنا جو ہے نا یہ فقی کی روشنی میں غلط ہے جس طرح آج کل کے جو ہمارے ہاں جی احتکا احتکا کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آٹھ 10 سال کے بچوں کو بھی اعتکاف بٹھاتے ہیں فقی کے اس کے خلاف ہے ابھی وہ بالغ ہی نہیں ہاں جی اس پر نماز واجب نہیں ہے تو پھر آپ اعتقاد میں کیسے بٹھا رہے ہیں یہاں شرشف فرماتے ہیں بیس سال شرط ہے آپ دس پانچ دس والا سالے بچوں کو داخل کر دیں تو یہ عمل بھی ان کا فقہ کے خلاف ہے تو وہ لوگ اس سے نہیں پہنچے اس کو عمر جہاد اکبر واجب ہونے کے لئے عشرین صنعت بیس سال بیس سال سے کم کے عمر پر جہاد اکبر کا ولا امام موجود ہو دعوت کریں تب بھی اس پر واجب نہیں ہے اس کے علاوہ جہاد اکبر واجب ہونے کے لیے معرفت و ایک ایسے امام کی پہچان مرشد ہیں جو مرشد کے مقام پر پہنچا ہوا مرشد کے مقام پر پہنچا ہوا ایک امام کے مارحت ہو اور وہ امام آپ کو دعوت بھی کرے ہاں جی اپنی بیاد کی دعوت کرے والین بوں اور آپ جو ہیں اللہ کی طرف توبہ طائف ہو کے رجوع کرنے والا ہوں اولو الحمد دی ترکت میں چونکہ یہ آسانی سے ایک دن میں طے ہونے والا رسن ہے ایک عرصۂ راتوں کو جڑنا ہوتا ہے شب بیداریاں کرنا ہوتا ہے اللہ کی بندی کرنا ہوتا ہے لہٰذا بلند حکمت رکھتا ہو اس اس راہ میں ہاں جی ون لا یقن قبیر سن اور یہ کہنا ہو یہ شکل جو زیادہ اکبر میں جانے والا قبیر سن وہ زیادہ بڑا نہ ہو بہت اس طرح بڑا اتنا بڑا اس طرح کہ لایو تقن مجادہ کہ وہ زیادہ اکبر کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو ہاں جی چالی چالیس چالیس دن اعتقا ہوا نے کہا یا دس بیس جو بھی اس کی مشت کہتے ہیں اس طرح جو ہے راتوں کو جگنے کا اس میں طاقت نہیں ہے ہاں جی تو پھر اس پر بھی واجب نہیں وال اور نہ یہ شخص قید میں بن بھی طالب کسی ایک معین شخص کی تغلید کا شکار نہ ہو تو کیونکہ جب وہ کسی مرشد کا مخالث ہوگا ظاہری شریعت کے تو پھر وہ مش مرشد جو کہے گا اس کا تو مطابق تو وہ نہیں چل سکتا ہے ایز وہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ جب جب آپ کسی مرشد کے کتابیں ہو جائیں گے تو مرشد کا ہی پیروکار بننا پڑتا ہے اب جب دوسرے مرشد کا مخالث ہے تو پھر مرشد کی سرپرستی میں آپ نہیں چل سکتا ہے ان دونوں کو حکم جب الگ تھا اس لیے کہا مقید نہ ہو کسی معین مشید کی تغلید میں غلام منکر ہونا یہ شاد جو طریقت کے راستے میں آنا چاہتے ہیں انکار کرنے والا نہ ہاں جی تحریک سالکن سالکن کے استعمال تصوف کے اصرا و ربش کو مختلف عبادت کے طور طرقوں کو انکار کرنے والا نہ ہو انکار کرنے والا ہوگا تو اس کو دل اس میں نہیں لگے گا اور اس کو کامیابی نہیں ملے گا لہٰذا ممکن نہ انکار کرنے والا طریقہ سال کے صالکین کی ترقی تصوف کے تصے نہ کے اس طریقے کو, کو انکار کرنے والا نہ ہو دماغ دماغی طور پر جو ہے ہوا نہ ہو یعنی مینٹل ٹائپ کا آدمی نہ ہو دماغ مختل ہو چکا نہ ہو دماغ کام نہ کرنے والا بندہ نہ ہو الا اور نہ یہ شخص اعتراض کرنے والا نہ ال شدینہ اللہ کے راستے میں جو شاد کرنے والے رہنمائی کرنے والے جو اللہ کرام ہوتے ہیں ان کے طور طریقوں پر ہاں جی انکار کرنے والا ان پر اعتراض کرنے والا نہ ہو کیونکہ اگر آپ ان پہ اعتراض کرنے والا ہے تو لیکن آپ اس کی باتوں میں پورا عمل نہیں کریں گے اس مشدد کی جس کا بیعت کریں گے آپ ہر بات بات پہ آپ کو سمجھ میں نہیں اعتراض کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے کامیاب نہیں ہوگا طریقت میں یہ اصولیں بیعت کرنے کے بعد مرید کو اپنی مشجد کے ہاتھوں میں کل میز فل حاصل ہونا پڑتا ہے ہاں جی کو دھونے والے کے ہاتھوں میں مردے کا جو حال ہے وہ جس طرح پلٹائیں پلٹائیں جہاں سے پانی ڈالیں ڈالیں اس طرح ادھر جب بندہ کسی مرشد کی مغلط بن جاتا ہے وہ جو حکم کرے اس کو اسی پر عمل کرنے پڑتا ہے اس کو چوں کرنے کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس نے یہاں فرمایا والا محتردہ المشدین وہ ترکت کے مرشدین پر رہنما کرنے والے حصیوں پر اعتراض کرنے والا نہ ہو کیونکہ اعتراض کرنے والا ہوگا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا پھر وہ مرشد بھی اس کی سرپرستی نہیں کریں گے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا اور باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے